الحمد للہ ہے بلال اور وہی مال کے یونی نابی کا الحمب بھی درش نہیں کرا سبحان اللہ بہت ٹائم لگ سی میں ایک نقتا تو سمجھائی سبحان اللہ ایک سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ دن سرات وال مستقیم سرات وزینہ انام تار ہے اللہ تعالی نے فرمایا مجھ سے سیدھا راستہ مانگو اب اللہ کو کیا بتانا ہے کہ سیدھا راستہ انعام والے لوگوں والا اللہ نے ہمیں فرمایا ہے تکبیر اللہ لا تقبیر کوئی تشیر ہے کوئی اہل حدیث ہے لوگ کہتے ہیں ہم کس کے پیچھے جائیں تو قرآن شریف ہماری مشہور ہے کامل کتاب ہے اس میں سب کچھ ہے جائے الحمد و شریف جو ہے نا قرآن میں جی ساری اس کی تصویر تفسیر ہے سبحان اللہ اس کو سمجھ لے اس نے سب کچھ سمجھ سبحان اللہ لے اب اللہ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگوں والا راستہ مانگو وہ سیدھے راہ پر ہیں یہ نہیں فرمایا مجھ کو قرآن والا راستہ مانگو یا حدیث والا یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدھا راستہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ سیدھا راستہ حدیث قرآن والا ہے سبحان اس میں کوئی شکشن شک شک شک شک شک شک لیکن میرا سوال ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے حدیث قرآن والا راستہ مانگو ایک بڑے وادی پر میں نے سوال کیا تو مجھے سمجھا دے اللہ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگوں والا راستہ مانگو وہ سیدھے راستہ جی سبحان اللہ راستہ لاہور کا ہے راستہ ہے عقیدہ اور عمل عقیدہ بھی وہی رکھو جو میرے انعام والے لوگوں والا ہے اور عمل بھی وہی کروانے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا علیکم بے عدیثی فرمایا علیکم بے سمنا تھی سبحان اللہ وہ خاموش ہو گیا لوگو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حد انا ام اللہ من جینا اور صدیقینا و شہادا شبہ لینا اللہ صدیق شہید ولی راستہ مانگو بے شاکو بے شاکو بے شاکو بے شاکو تو یہ تو تکلید ہو گئی جس طرح بلی کریں اس طرح کرو عقید ابھی ہو میرے کو تکلیف نہیں ہوگی بے شک بے شک. بے شک بے شک سمجھنے کی کوشش کرنا تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کوئی بندہ سوا میرے انعام والے لوگوں کے قرآن حدیث سمجھ ہی نہیں سکتا اللہ اگر اللہ سمجھا اللہ ہے تو میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے بے شک بے شک بے شک دوستو مسلک ولی کا سبحان کسی کے پیاس سمجھاؤ یا لطیف ہے دیوبند ہے یا فران ہے سب یہ سب جھوٹے مسلک سبحان اللہ, اللہ کا جو مسلک اٹھایا اب یا کا ناب وی یا کانست اس کا معنی ہے حقیقی مددگار اللہ اچھا لیکن حقیقت مجاز میں مدد کرتی ہے میں جو ڈوب رہا ہوں آپ سے نکلوا رہی ہوں جی تو کیا گیارہ تھے اے حدیث جماعت آئی ہوئی تھی علی پور چوک میں وہ تبلیغ کر رہے تھے اوپر میں آ لوگوں نے مجھے اتار دیا اور تو شاید ہوں نہ ہوں ایک آدمی ان میں اب بھی اونچی دلیپور میں ہائے تو جو بند ابد ال کا یوم لے کر وہ زندہ ہے وہ اس بحث میں کھڑا تھا میں نے کہا تم مدد کو شرک کہتے ہو اور مدد کرنا سوال ہے تو میں نے پوچھا مدد کتنے قسم سے کی جاتی ہے ان کو پتا ہی نہیں تھا تین تک قسم سے مدد کی جاتی ہے یا کسی کی زبان سے یا ہاتھ سے یا پیسے سے کولی ربانی کولی کہتے ہیں ہاتھ سے فیلی کہتے ہیں اور پیسے سے مالی کہتے ہیں تین قسم ہو گئے کولی فیلی گور سے چننا اب میں ثابت کروں گا کہ یہ مدر سواب ہے جو شرک وہ خود بے بے وقوف ہے بیوقوف بیتی اس کی حالتیں دو ہیں حقیقی اور مجازی حقیقت میرا رب ہے اور یہ سارا مجاز ہے بے شک ایسے قرآن سے نتیجے لے لینا حضرت ورحمۃ <تصفح> علیہ السلام فرشتے آئے تو بچڑا بٹانے لگ ایسے یہ جو ہے گمراہ لوگوں کے پیچھے نہ جانا مت نفی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے آئیں گے لاکھوں میل سفر کر کے مسجد اقسا پر کھڑے ہو جائیں گے فرمائیں گے سیدھی لیا میں جو کرتا ہوں تو یہ کھڑے ہوں گے یہ کون ہے, اللہ ہے؟ ہاں فرمائے اللہ سبحان تو ہے؟ کہاں اللہ سے آیا چوتھے آسمان سے تو لاکھوں میل تو آیا اب دس فٹ نہیں اتر سکتا کیا بات اپنا, جی اپنا نتیجہ ختمہ جی آپ جی جی فرمائیں گے میاں میں دنیا جان میں آ گیا جی جی ہوں اب میں نے فطرت استعمال کریں سبحان اللہ اس چلیے ہم بے رسول فطرت استعمال کریں کہنا کہ ان کو پتا نہیں وہ جہالت ہے کیا بات کیا بات اب اس کی دو جو مدد کے دنیاوی مدد اور دینی مدد سمجھ آ گئی بے دنیاوی کو مادی کہتے ہیں اور دینی مدد کو روحانی کہتے ہیں سبحان, سبحان, اللہ،, سبحان اللہ اب کولی مدد دون دنیاوی جس کو شرک کہتے ہیں میں کہیں پھنس گیا ہوں میں پر کیس ہے یا کسی نے میرے پیسے دینے ہیں یا کسی نے میرے مکان پر قبضہ کیا ہے یا کسی نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے یا کوئی میرے ساتھ لڑتا ہے تو آپ کی زبان سے میرا کام ہو گیا تو یہ ہوگی کولی مدد مادی بجلی جی اب میں پوچھتا ہوں یہ نہ جائز ہے آپ تو بتائیں یا ہو رہی دیوبند ایم پی نہیں بے شک بے شک یہ ہو رہی ہے بے شک بے شک یہ سواب ہے یا سواب سواب اب قولی مدد ہوگی روحانی غور سے سننا غور سے سنو گے تو فائدہ ہوگا آپ کو یہ مدد کے شرک والا مسئلہ اب قولی مدد ہوگی روحانی بے شک آپ نے مجھے الا دیا جی قرآن شی پڑھا دیا سبحان کا کا مسئلہ درخ نظام عقائدی جی مسئلے جی جو بھی پڑھا دے تو آپ کی قولی مدد ہوگی روحانی روحانی سبحان اللہ کیا یہ نہیں ہو رہی, ہو رہی بے شک میں نے ان سے پوچھا یہ گناہ ہے تم بتاؤ سواب اللہ اللہ اللہ ہے گناہ ہے سواب کا کوئی قولی مدد روحانی نہ کرے کہ بندہ بھی نہیں پڑھ پڑھا بے شک بے شک ثاب کو ان بے بیوقوقوں نے شرک بنایا ہے مدد, مدد. مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتا امن اور تکوا تو ایک دوسرے کی اچھائی اور پرہیزگاری پر مدد کرو حکومت مدد जी, تو واجب ہے بھائی اب ہوگی فیلی ہاتھ کی مدد جی میں کاشتکاری کر رہا ہوں مکان بنا رہا ہوں کوئی کام دنیا کا کر رہا ہوں آپ نے میرے ساتھ کرا لیا تو آپ کی ہاتھ کی مدد ہو گئی مادی مادی جی سمجھ آ رہی ہے کیا یہ ناجائز ہے ہو رہی ہے اور ان تین قسموں کے سوا مدد ہو نہیں سکی ہاتھ سے یا زبان سے جی یا پیسے یا پیسے سے اب میں مسجد بنا رہا ہوں قرآن مال بنا رہا ہوں عیدگاہ بنا رہا ہوں <tunevant> کوئی میں کام کر رہا ہوں نے کی کام آپ نے میرے ساتھ آ کرا لیا تو آپ کی ہاتھ کی مدد ہوگی پھیلی مدد ہوگی روحانی روحانی مسجد بنا دیے دی. یہ ہو رہی ہے نہیں کیا سواب ہے اب مالی مدد سمجھو آپ نے مجھے ذاتی ضروریات کے لیے پیسہ دیا میں غریب ہوں بھوکھا بیٹھا ہوں تو آپ کی مالی مدد ہوگی اللہ دنیا مدرسے کے لیے دے دیا مسجد کے لیے دے دیا کتاباں لے دی قرآن مجید لے سبحان اللہ درس نظامی کے لیے عیدگاہ کے لیے آپ نے پیسے دے دیے مسجد بنانے کے لیے تو آپ کی مالی مدد ہوگی روحانی بے شک بے شک بے شک سمجھا نہیں سمجھا بیٹھا ہو تو بے شک اٹھ کر احترال کر سکتے آج یہ میں پوچھتا ہوں یہ سواب ہے یا شرک ہے سواب ہے وہ نہیں ہو رہی نہیں دیتے پیسے یار مسجد کے لیتے ہیں دیتے ہیں دیکھو پیر میئر شاہ صاحب کو ایک وابی نے سوال کیا کہ وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جو تم مانگتے ہو اولیاء سے سبحان اللہ, اللہ آپ نے فرمایا غور سے سونا وہ روزی ہے جو ملتی نہیں خدا سے جو تم مانگتے ہو اگلیا سے سے سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ ہر چیز اللہ کے پاس ہے روزی نہیں اللہ وہ اللہ ہر ایک کے آگے ہاتھ سم نکال کر مانگ رہے ہو شرک کیا ہے اللہ اے کہ مدد شرک نہیں ہے مدد ثواب ہے مدد کرنا یہ رہل لوگ ہیں وہ وہی بات نہ دیوبند نہ اہل حدیث نہ مسلک ولی کا سبحان با اللہ, سبحان اللہ جی جی باقی جہاں جاؤ گے پھسل جاؤ گے اے جس اے حل کے حل پیچھے جاؤ گے پھسل جاؤ گے اگر ولی کے پیچھے رہو گے تو نہیں پھینچ ولیوں کے پاس جانا شیر کا ہے تو ان کو سیدھا راستہ کام دیا میں ایمان سے کہتا ہوں گیارہ سے گیارہ خاموش ہو گئے میں گھر چلا گیا انہوں نے کہا اس بندے کو ہم نے ملنا ہے کراچی کی اچھا گیارہ Allah. تو عبد الکیوم کھڑا تھا اس نے کہا میں اس کا گھر جانتا ہوں سبحان یہ بارہ بجے آ گئے گلی کٹکائی میں نے بھیجا بچوں کو انہوں نے کہا میں کہنا ہوگا اس وقت کیوں آ گئے میرے بیٹوں نے کہا ابا عبد ساتھ ہے ارے کروڑوں بریلوی کو دیو بند بنا دو ایک واب کو بنانا بہت مشکل ہے مشکل بے شک, شک, شک بے شک, شک اور وہ بھی حال ہے جی میں ایمان سے کہتا ہوں سارے مجھے جو جھک کر ملنا شرک کہتے ہیں سارے مجھے جھک کر مل کر اللہ اللہ با اللہ با سبحان کو کوئی چارہ ہی نہیں ہاگنے کے کوئی راہ بھی نہیں تھا باقی میں کچھ غربی باتیں ہوں گی بھی ہوتے ہیں جو نفس کے خلاف ہوں کے خلاف ایک بزرگ فوٹو گئے دوسرے بزرگ کو خواب میں ملے فرمایا کیا تیرے ساتھ بن گئی ہے اس نے فرمایا میں نے کافی سے مہربانی سے بولا اس سے تو تیسرا سال ہے میں اس کا حساب دوں اللہ ادا پیدا تھا اور کفر کے مخالفت کی تین چیزیں ضروری یار ایک بات کر لوں مولوی صاحب نے آرا دھنا ہو سبحان اللہ اللہ جو قتل کے الفاظ ہیں یہ عام الفاظ ہیں اللہ اللہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ دنیا سے تشریف لیں سبحان اللہ تل ایک عام بے شک آپ کے لیے نہیں کہنا جی بہتر تو دوستو پہلا اعتراض ہے کہ یہ سکینوں کے خلاف ہے اب غور ہے جو کہہ غلط ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے مجھے سوال کر سکتا ہے سبحان میری گھر باندھ اللہ سے کول سرکار والی ہیں نہیں بے شک آپ فرماتے تھے یہ غور سے سننا کہ تعلیم جو ہے یہ ہے چھلکا چھلکا اور تربیت جو ہے وہ ہے ماگ فرمایا تم چھلکا کھا رہی ہے پیٹ پکڑی اللہ ارے تربیت ہے جو کہ وہ اوپر کھڑا نہیں اور جو بادام توڑو مگ رکھ لو چھلکا جو کھائیں جا خریدیں وہ مند ہوں گے بے بے رکھو ہاں میں تربیت ہے نہیں جو کہتا ہے ہاتھ کھڑک تو چھلکا کھا رہے زندہ باد یہی پیسے رکھتے جب تمہاری اولاد کو کافی ہوگی سبحان دس سیٹیں تھیں اُلٹا دس چار ہزار درخواست تھی ایک دن اللہ اتنا ناکامی ہے دس دس لاکھ لے کر ارے لاکھ روپئے لگ جاتے ہیں زندگی کا بھی پتہ نہیں بے شک کیا با? ارے دین پڑھاؤ سبحان اللہ, اللہ لڑکا علم پڑھتا ہے فرشتے اس کے نیچے پر بچاتے اللہ اللہ مغفرتی دعا کرتے ہماری قسمت اور دوسرا ہم پر سوال ہے غور سے سننا کہ یہ ووٹوں کے خلاف یہ نہیں پوچھتے کیوں خلاف سبحان ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کسی نبی رسول کے قول کو اہمیت دیں گے کافی روز بے شک بے شک بے شک بے شک, شک. آپ سب رسولوں کے سردار بے شک بے شک تو حدیث پاک میں آئے یہ کہتے ہیں اچھے بندے کو ووٹ جو ساری دنیا کہتی ہے حدیث پاک ہے مشورہ دینے والے اچھے گھر بدماش چور بے وقوف جائل یہ مشورہ لے سکتا ہے دینے بریلوی کہتے ہیں سواد اعظم بڑی جماعت کو تو ہمارے اسلام میں آئے کہ سواد اعظم حق ہے حق ایک بندہ حق پر ہے وہ سوا دے گا اب غور سے سننا ہے تو ذکری نکر تھا نفاء المنی محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان, ایمان, ایمان حب ہے ایمان ہے جس کے اندر ایمان نہیں اس کو فائدہ ملے اور نہیں دے گا آپ کو فرمانی فائدہ نہیں دیتا اللہ اللہ اللہ المستار ہو و ہو سبحان مشورہ وہ دے جو امین ہو امین ہو, ہو سبحان آپ نے یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے مسلمان ہو مومن جی جی نہیں امین ہو جی جی لوگوں امین کس کو کہتے ہیں بہت لمبا الفاظ ہے جی امین اسے کہتے ہیں جو بندے بندو کا حق نہ کھائے اور خدا کا حق بھی, بھی, اللہ بھی پورا, سبحان بھی پورا کرے ہاں جی اور خدا کرے ہمارے اسلام میں نہ جمہوریت ہے نہ عمریت ہے ہمارے اسلام میں ہے خلافت خلافت خلافت کے واسطے مجلس شورا سے شورا شور ایک لوگ دان آیا کو تم عوام اللہ سے لی عوام الناس کنجری مشورہ دے پھر اچھا اللہ چور امین ہے نہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے چور کا مشورہ نہیں ہے जी जी اور نورانی کہتا ہے ہائے اس کا کچھ مان سے کہ جو ماننے والے وہ بےمان ہو گیا وہ خود بھی بےمان ہو گیا علی پور اٹھا تو میں نے جمہوریت غلانت قرار دیا تو نورانی سے والے ضرور نکال ہے ہمارا اتنا بڑا عالم دنیا کا مشہور آپ نے उसको लाना तो मैं कह दिया मैं न लड़ने उसी वक्त मेरे दिल में बात आ गई मैंने यहाँ एक पास वो वोट लगाए कालमी वोट लगाए कितने वोट उन्होंने कहा दो मैंने कहा तीन तो नहीं होते कहा मैंने कहा उधर दो कंजरियां लगा लगाते जो चालीस चालीस साल चकले पर बैठी है बराबर तीन कंजरिया वो آئے تمہارا پیر بھی تمہارا نورانی بھی دو کنجریوں کی مار ہے ایسا ہے نہیں ہے شخصیت دو کنجریاں ہو نورانی رہا چلا جائے گا نا تو ہم اس کو عالم کیوں مانگے ایک طرح اور کروڑ بندے گا ایک خود کنجری کے برابر ہو جائے جس طرح خادم ریت بھی ہو جائے بھائی تو صرف وہی جائے دوسرا ہے دوسرا راستہ روکنا شک سخت آرام ہے لوگوں عوام کا نقصان ہوا ہے شک ماتر شک بندہ بھی مرا ہے اور لوگوں کے دھ بہت نقصان غریب عوام کے ہوئے ہیں حکومت کا کوئی نقصان نہیں اس لیے ہمارے اسلام میں راستہ روکنا سخت آرام ہے بے شک بے شک دیکھنا اب اس کی باری ہے ایک سیٹ بھی نہیں سے مل چکی یہ میں بات کر رہا ہوں ہی لوگوں کو مرایا اور وہ بھی ویسے بیٹھے کاجی صاحب نے فرمایا نا کہیں کہا آپ فرماتے تھے ووٹ نہ دیا کرو ظلم وہ کریں گے جاننا میں تو ہمیں ساتھ جاؤ سر حضرت فتنے کا خطرہ ہے آپ نے فرمایا فیتنے کا خطرہ ہے تو مورا مار کر وہ خراب کر دیا اسلام پیر مرشد خواجہ صاحب سبحان اللہ میں کھود بھی جی ولی ہوں والی جی عقیدہ رکھتا ہوں رام علیکم والا بتاؤں اب <ع Shiny> <اللہ! عرض> ایک اور سوال کرتے ہیں سوالات کے اب ایک نیا سوال اٹھا رہے ہیں کہ چشتی جو ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں نہیں ارے یہاں رسالت نہیں ہے تو خاتمہ نبوت غور سے سننا لوگوں رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے اللہ رسول بےد اللہ نئی شریعت لاتا ہے نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے بے شک, بے شک نبی کو اختیار نئی نئی قانون لانے کا بے شک بے شک اس لیے چار کتابیں باقی چھوٹ چھوٹے چھوٹے صحیفوں سے قانون میرا رب بناتا ہے غور سے سننا بے شک یہ ایک ختم نبوت ہے میں ثابت کروں گا جو رسالت نہیں ہے آئے ہمارے آئے ملک میں بے رسالت بے کا انکار ہے اور ایک نہیں ہے سارے جی جی جی بات اونچی ہے آئے گی کسی کو سمجھ رسول رسول کا ناسک ہوتا ہے بے شک, بے شک ایک رسول آتا ہے جی دوسرے کی رسالا تھا منسوخ منسوخ یہ نہیں وہ رسول نہیں رہتا یعنی جی اس کے احکام منسوخ کو سالہ میں رسول ہے اللہ لے تو آسول ایشان ہی اس میں ہے کہ حکم اسی کا مانو سبحان ماشا اللہ ماشاءاللہ قانون رب بناتا ہے رسول نہیں بناتا ایشات رسول کی معرفت کرتا ہے بے شک اب علیہ السلام آئے پہلے رسال کا منسوخ آپ کی کتاب ناسے ہو گئی ارے اللہ نے آپ کو آخری بھیجا اس کی بہت سی حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے سوچو امتی کہ میرے محبوب کا ناسک کوئی نہ ہو میرا محبوب سب میرے محبوب کی بات سب تعلیٰ ہو کیا بات ہے क्या बात अरे जिसका कोई रसूल नासिक नहीं मैं पूछता हूँ कानून किसका चल रहा है अरे ब्रेकस का चल रहा है जी जी कह आपका रसूल नासिक ब्रेक को समझ लिया फिर अपने आपको मुसलमान कहते हो ارے رسالت نہیں ہے رسالت کا انکار ہے ختم نہ بُوا تو جہاں اس قوم کا رسول برٹش ہو گیا جو ماں پر چلے اور آپ کا ناسخ بنا لیا بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا کفر ہے ووٹوں سے اسلام نہیں آتا بے شک اور خلافت کے لیے اہم مجلے سے شورا بے شک ایک لوگ بادشاہ کو جنہیں تانا عوام الناس سے بعت لی جائے عوام الناس کا کوئی مشورہ نہیں چور کا بدماش کا جاہل کا بیوقوف کا کنجری کا بے غیرت کا یہ مشورہ لے سکتا ہے دے نہیں سکتا بہشت بے شک بے شک بے شک اس کا یعنی ووٹ لے سکتا ہے دے نہیں سکتا یہی جمہوریت تو ہے نواب جیسا تمام کیا فضانوں کا اتفاق ہے جو مردم اونچن ڈاڑی من آئے اس کو عورت والی بری عادت ہوتی ہے کسی کا اختلاف اللہ اللہ نہیں سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ جاتا تھا ایک دکان پر میں کہتا تھا یار اس کو تو بری عادت آئی عورتوں والی تو میں اس کا تو وہ پریشان ہوتے تھے میں شگیت کو بھیجا میں نے تو وہ کہتے ہیں یار بزرگ آتا تھا نواز کو ایسا میں نے علی کو تقریر کی نا تو میں نے کہا تم یار مہربانی کرو مسلم لیگ کی بجائے تم کتو لیگ رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ بھلا شور پار گیا میں بچ دے سبحان اللہ لیکن جو کہنا تھا میں نے آپ کا اللہ تو کہتا ہے ایک کھوتا ریڑی والا کھڑا تھا جی. وہ اوپر چڑھایا جی. سفید بال تھے چھوٹے چھوٹے سڈول جوان تھا جی. اس نے کہا لوگوں دیکھو یہ بے بڑی ہے بدماشی بڑی ہے جلپو ہے بے بےغتی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ تعریف کی بات نہیں ہے لیکن وہ بزرگ مجھے دکھاؤ جس نے یہ بات کی ہے اللہ اکبر ورنہ میرے سر پر رکھو جو میں یہ اپنی بدماشی بے بے غیرتی پیش کر رہا ہوں میں نے دو سال اس کی مالش کی ہے اور دو سال اس کے ساتھ برا بھی کیا اصل بات بزرگوں والے کے نتیجے ہیں دوسرا برا میں کہوں کہ تمہارا مکان گیر کرائی جہاز پر بٹھاتا ہوں پسند کرو گے وہ مکان گیر گیر گیر کر غریبوں کی دکانیں اور میٹرو چلا رہے اور معیشت دبا ہے معیشت آپ کو کوئی نہ سمجھائے گا یہ امانتے ہیں شاید میں کل کو مار جاؤں نعرہ تکبیر یہ غور سے سننا کہ معیشت بھی نہیں ہے دین بھی نہیں ہے یہ دنیا کے بھی دونوں دشمن عوام کو اجاڑ کے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا حضرت امیر عمر صاحب نے عراق فتح فرمایا जी. تو کافر بادشاہ آ گیا غور سے سننا لوگوں آپ نے فرمایا کلمہ پر اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا فرمایا اس کو قتل کر دوں اللہ ارض کی امیر المومنین میں مجھے پانی تو پینے آپ نے فرمایا پانی دو ارض کی وعدہ کرو جب تک میں یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرنا نے فرمایا आये. وعدہ ہو گیا تسلے سے پانی پی आये. جب تک یہ پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کیا جائے سبحان تو اس نے پانی نیچے اللہ اکبر اس نے کہا میرا ممن میں نے یہ کہانی نہیں کیا آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا آپ حیران رہے کہ کافر ہو ہمیں چکر دے گی آپ نے فرمایا مسلمان کے ساتھ رکھو میرا دوست ہے شاید یہ سمجھدار ہے اسلام قبول کر رہے تو وہ مسلمان ہو سبحان اللہ یہ معیشت آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا بہت مشکل ہے اور اہم مسئلہ ہے معاشی اور ترقی کیڑی چیز کیڑی چیز ہے کاشتکاری بے شک آپ فرمایا جاؤ بادشاہی کا اس نے کہا نہیں مجھے کوئی زمین دے دو میں کاشت کر کے کھاؤں گا آپ نے فرمایا جاؤ سرکاری زمین سے بادشاہ تھا ایک مربع دے دو گائے تو مسلمانوں ایک مرلہ بن نہیں تھا اللہ لوگ خوشحال تھے کاشت کاشت وہ کافر کہہ رہا ہے سفا نے اس کی تعریف کی یہ تو کافروں سے بھی بند ہے امیر المومنین ملک کی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے میں نے ملک کو زرخیز بنایا اگر ایک مرلہ بنجر ہوا تو قیامت کے دن آپ کا ہاتھ منگا رکھ پک سمجھ آئی ہے میں سے جاؤ بیس بیس فٹ تیس تیس فٹ اور بے کار درخت کھربوں روپئے کی بوٹیاں کسان کو کچھ نہیں کسان کو آئے مار کے رکھ دیا کسان نہیں ماح کام یا ملک میٹ کیونکہ ملک وہ ترقی کا اب گندم کھربا مان پڑی ہے اور کیا لیں گے اس کو برامد نہیں کرتے ریت پانی ملاتے ہیں میں نے خود آنکھ آؤں دیکھا اس لیے ان کی برامد کوئی لیتا ہی نہیں بے مان لو خربا من گندم اس کو بہر بھیجو اور غریبوں سے اور ذمہ داروں سے اور گندم لوگ جب اتنا بندی ہے کیا غریب ہیں ایسے لوگ جو زمیندار مارا گیا اے اے اب کماند کو لوگ آگ لگا رہے ہیں بے شک ہر طرح سے لوگوں معیشت تباہ ہے ہر طرح سے نہ دین ہے نہ دنیا میں نے صرف آپ کو بتانا ہے سبحان اللہ بے شف. بے شف. ایک بندہ آیا ڈیڑھ مار ہو گیا ہے مجھے خود کہتا ہے کہتا ہے حضرت صاحب میں نے کہا کہ نواز کو بری عادت ہے میں نے کہا تجھے کیسے پتا ہے اور قصبہ اٹھانے لگا فوجی ہے ہمارے ساتھ بوڑھا وہ کہتا ہے میں اس سے برا کرتا رہا <سلام> <سلام> <سلام> مجھے پیسے دیتا رہا تو یہ جمہوریت کے فعل ہیں گھوٹوں کے فیل ہیں اور جو ایسے عادت وہ تھی کو بہن کو مسلمانوں کو کیا عزت دے گا سبحان اللہ کیونکہ بالحکومت اگر جان کا مال کا عزت کا تحفظ نہیں دیتی تو وہ حکومت ظالم ہے بدماش ہے کوئی حکومت بے بے بے فرض ہے بے کو جان کی تحفظ دے عزت کا دے مال کا دیں نہیں دیتا تو نہ جان کا تحفظ ہے نہ مال کا <تصفحان> نہ عزت کا <تصفحان> تینوں چیز نہیں اب ایک اور لوگ سوال اعتراض کرتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف یہ غور سے پھر انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے مجھ پر تو کرتے ہیں شاید آپ پر جی جی بالکل کہتے ہیں اور اس کا جواب سن جو ایسا کہتا ہے انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتا ہے وہ متلق کافر پھر ہو جائے گا اب غور سے سمجھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ارے یہی تمہارا فیصلہ ہے سچ وہ ہے جو اپنے کو بھی کہ مخالف بے شک کی شاید تو میں پوچھ رہا ہوں انگریز اللہ کے دشمن آئے یا دوست دشمند دشمند دشمند دشمند دشمند دشمند دشمند دشمند تو ان کو کہو خدا کی کوئی چیز استعمال نہ کرے صرف پانی نہ کریں اپنے اور کریں صرف پانی نہ کریں ہم تو ہر چیز اللہ کی مانتے ہیں بے جس طرح ماسٹر آیا میرے پاس کہتا ہے بزرگا میں نے کہا کیا جس سائیکل پر موٹر پر چڑ کر آیا اس کو کس نے بنایا بڑے جوش سے میں بھی بوڑھا تھا جوش میں آ گیا اور میں نے کہا ماسٹر میں نے کہا جس کو نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا اس لیے لوگوں میں کافر کہتا ولی ہے مولنا روم ہے بلکہ آشے کے سنو بافر بور آشے کے مصنوع کافر بور اللہ جس نے بنی ہوئی چیز پر نگاہ رکھی وہ کافر ہو جس نے بنی ہوئی کو دیکھ کر سانے پر نگاہ رکھی وہ کافر۔ یہ تو ہے بزرگانہ فقیرانہ جواب علمانہ اور عوام النا سوا جواب وہ بھی سن سبحان سوال یہ کر سکتے ہیں کہ یہ مادی کمالات اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانی لوگوں سے کیوں نہیں ظاہر کرے مادی جادا جی جی جی جی جی جی کیونکہ روحانیات آلہ ہے مردہ زندہ کر دیتی ہے جی بے شک, بے شک <laughs> یہ تو وہی شیطان ہے جو مادی جاد آتا ہے اللہ جی اس کا یہ جواب ہے کہ جتنا مادی جاد آتا ہے وہ نقصان سے فارغ نہیں ہو سکتے بے شک ان میں نقصان ہی آئے گنا بھی ہے جی بے شک بے شک اب بجلی ہے اس نہیں؟ یہ تو ہر کوئی نکالتا ہے جی, لوڈ شیڈنگ لیکن ایک کسی بے نے نکالا بھئی اتنا ٹیکس کیوں آ گئے کسی جی. کام نے میں نے بجلی والوں پر سوال کیا میں کہ ظالم سکول کے سڑے ہوئے عمر جی, جی. بن ابد العیز بادشاہ تھے جب سرکاری کام کرتے تھے دیا دیکھو لو کو سمجھو اپنا حق ہے سمجھ تو جب سرکاری کام کرتے تھے تو دیا مال سے جب کا کام کرتے تو, تو دیا اپنی تنخواہ تو میں نے کہا مرکوم میں محلات ہیں سو فیکٹری ہے نواز کی کھر پام پتی ہے بئی مانو اس کا بے لدا ہم کیوں کریں کہ آج تک ہمیں تو مسلمانوں ماتم انہارا سکول، کالج تحصیل تھانے پولیس گج، فوت، یہ سارا بل ہم دے رہے ہیں اللہ اکبر ٹیکس اتنا ہے بل سے بھی اوپر ہے میں نے ملتان یہ بیٹھے تو میں نے شیر بنا دیا کہ نواز آ گئے شباز آ قوم کی تھے ازہ آباد سرداری منان تو نہیں گندے اے سب تو عد خراب آ گئے قوم کی تے بے جرمانے بے انداز آ ٹیکس بے حساب آ قوم کیتے ازاب یہوجی نے ٹٹو شیطان نے باہر مراض آ گئے قوم کیتے ازابل یاروں منگو دعا برباد آگے قوم کیتے کرم پر میں نے نظم پڑی تو تھندار پھٹیک پڑا <تصفح> میں پرچہ دیتا ہوں اس نے ہمیں کہا ہے پہلے خاموش کرا رہا میں نے کہا سکول والے کس کام پر ظلم و ستم عوام پر نگاہ ساری کی ساری دام پر اور عیش و عشرت کے جام پر ٹیکس خاص عوام پر جرمانے ہر مقام پر پابندی زبان پر حق کے بیان پر تو یہاں تک تو سنتا رہا میں نے سب جب میں آگے کہا غور سے سننا اگر غلط کہتا ہوں گزارا سب کا حرام پر اور سہارا سب کا رام پر کہ یہ تو اس نے ہمیں کہا میں نے کہا تم ہو حرام کر کیا بات؟ اللہ تو بھائیو اس لیے اللہ نے زیادہ پھر ہم نے بھی استعمال کرنا ہے اب غور سے سنو میں نے کہا جو یہ سوال کرتے ہیں کہ انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے ہو پہلے تو بھلے ہی سے کور کافر اب میں تمہیں علمانہ جواب میں عام جواب میں کافر ثابت کروں گا کہ یہ کافر ہیں جو ایسے سوال لوگوں اللہ نے باعشرا کا قانون بنا دیا خرید و فروخت سمجھتے ہو نا جی جی. اس کے کیا تقاضے ہیں بائے کے یہ ملکیت کو بھی ختم کر دیتی ہے اور احسان کو بھی ختم دی. دی. اگر ملکیت ختم نہیں تو ہم تو کوئی چیز خرید ہی نہیں سکتے جی. نہ مکان نہ زمین نہ سبزی نہ کریا کے سودے مالک تو پہلا رہا تو, تو ہم پر بھائی مانو تو پر حرام ہے تو میں استعمال کیوں کرتے ہو تو بھائی شارہ کا قانون جو اللہ نے بنایا اس کو ماننا پڑے گا آپ نے ساٹھ ہزار کا سائیکل موٹر لیا پیسے دے دیے قانون اب وہ کہے گا میں اس کا مالک ایمان سے نہیں وہ کہہ سکتا کیوں اس نے پیسے لے لیے جی جی یہ صحابہ کافروں سے کھجورے جو آتے تھے تو گندم وغیرہ یعنی کوری سو چیز ہم لے سکتے ہیں پکی جی ہوئی ہی نہیں لے سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ آب, اللہ اب بھائی شرح کا قانون سمجھیں گے جی جی اب سائیکل موٹر اب اللہ کی ملکیت ہی ختم نہیں ہوتی خرید و فروخت سے اس کا احسان ہی ختم نہیں ہوتا سبحان اللہ کیوں مسلمانوں میں سائیکل موٹر کا مالک ہوں وہ تو میرا مالک ہے جب میں مملوک ہوں تو میری چیز تو مملوک در مملوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا میں خرید و فروغ سے اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ختم نہیں ہوتی اور احسان بھی ختم نہیں ہوتا تھا تو جس نے نماز کی نماز میں پتہ سبحان اللہ نہیں ہے جی منٹ پہلے پڑھو سبحان اللہ سبحان کوئی دینا مسلمان کی اللہ تقبیر تو جس نے مالک سمجھا اس نے اس کو خدا سمجھا خرید و فریقے بات تو کافر ہو گیا نہیں ہو گیا تو کیا کرو ایسے سوالات نہ کیا جاہلوں کے سوال ہیں ایک اور اعتراض کرتے ہیں تائر قادری نے کہا اور ایک جی پنگ ہے سب تصویر سے روکتا ہے تو اکثر کدھر کریں گے یہ بڑا سوال ہے انہوں نے تقریروں میں کہا اعتراض کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر اور تصویر میں فرق ہے اور سب سننا بے شک اکثر اگر عقل مند ایسے ہر بندے کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی ارے اکثر جو ہے وہ اپنے اصل کا محتاج ہوتا ہے بے بے بے بے بندہ مر جائے اس کا عکس ہوگا نہیں ہوگا نہ ہو اس کا اکس ہوگا نہیں نہیں تصویر جو ہے وہ اپنے اصل کی محتاج نہیں, نہیں ہوتی بے اس لیے اکس جائز ہے نہ اور تصویر نہ جائز تصویر مسائل بہت کیا تو بہت ہیں نئے نئے مسائل لیکن وقت کلیل ہے اب میں ایک بات کر کے یہ ثابت کروں گا کہ ہم قوم بے بیوقوف اور باندر سے بھی بدتر ہے جس طرح مدد کے تین قسم ہیں اسی طرح امامت کے بھی تین قسم ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ امامت سگرا گھستا اور کبرا مولوی ہے امامت سگرا میں جلدی کرتا ہوں چھوٹی امامت پیرا ہے گھستا درمیانی امامت اور ہاک مائیک کو برابر دی بے شک بڑی امامت بے شک بے شک سوگرا کیوں ہے قولی فیلی مالی آزادی ہوتی ہے قولی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے مولوی کے مقام میں قوم قولی طور آزاد ہے بے شک چالی مولوی مسئلہ بتائے نہ مانو وہ منا سکتا ہے ایمان سے کہو بھائی وہ منانے میں کمزور ہے قوم ماننے میں آزاد ہے کمزور پر گرفت کرنا بدل کرتا ہوں اور है. آزادی پر چونکنا باندر بے وقوف کرتا ہوں تو آزاد, آزاد, آزاد, آزاد, آزاد. چونکت چونکہ جی, جی جی جی فیلی تر آزاد چالیس مولوی تمہیں نماز کا کام نہ پڑھو پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتے آزاد ہو گئے فیلی جی تو بے شک روپیہ مانگے دو نہ دو وہ چھین سکتا ہے تو مالی تر آزاد ہو گئے مولوی کے مقام میں کلی طور اور آزاد ہو بے شک جیسا بزرگ لکھتے ہیں چھوٹا بچہ کپڑا اتار کر سڑک پر کھڑا ہوئے جی. جی. جی. ساؤ سو مولوی صحیح ہو جائے ایک بندے کی چوری واپس کرا سکتے نہیں ایمام سے صحیح بوجھ دل اور بیوقوف کہوں میں امامت ہے اس کا پیر جی نماز کا کہے اثر تو اسی ہوگا نہ پڑھو تو وہ بھی روڑتے نہیں پڑا تھا بے, بے, شak, بے جس شak. طرح درمیانہ یعنی بچہ روڈ پر ننگا ہو جائے دی دی. اب میں سوال آپ سے کروں گا کہ ہم بے وقوف آئے یا نہیں دی دی. امامت کبرام وہ پچاس گالی دے برداشت آ کے گالی دے برداشت کرنی پڑیں گے جی کرنی, کرنی پڑیں گے وہ کہے ننگا ہو کر ناچ ناچنے لگ جائے گا ناچ رہے تو فیلی طوری آزاد نے پیسہ بھی لوٹ سکتا ہے مالی طور بھی آزاد نے جس طرح میں ننگا ہو کر روڈ پر دفتر ننگا ہو کر کھڑا ہو جاؤں یہ تو, تو میں سمجھا رہا ہوں اس طلاح بزرگوں کی جی دلوقتي. جی دلوقتي. اب میں پوچھتا ہوں کہ چھوٹا بچہ بھی ننگا کھڑا ہے درمیانہ بھی ننگا ہے میں بھی ننگا کھڑا ہوں قوم ہو کر چھوٹے بچے کو پیٹنے لگ جاتی ہے یہ بھی سوچتی چھوٹے کو میں نے کپڑا پہنانا ہے مجھے کچھ نہیں کہ میں خود سوال کرتا ہوں اس قوم کے پاس کوئی عقل شعور ایمان کچھ ہوگا فیصلہ خود کرو نا میں نے تمہیں وضاحت کر اب فیصلہ خود کرو ساری دنیا سورہ پربرا روڈ دفتروں میں ننگی ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے کوئی کچھ نہیں کرتا اللہ بس بابا نماز کا ٹائم میں بھی تھک گیا مسائل تو بہت ہیں سبحان اللہ کرتا تو تین دن تین گھنٹے بھی نہیں ختم سبحان اللہ نئی نئی بات میں نے جو دیے ہیں آپ کو نئی بات بے شک بے شک یہ کہیں سے نہیں سنو یاد رکھو گے ضرور مسلک جو جھوٹے ہیں ان سے بچ جاؤ بے شک بے شک بے شک میں دیوبند جی میں نے کہا کیوں کہتے ہضور کو کچھ نہیں دیتے آپ کا فروند کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتا ہوں رسول ہو اگنا ہو میں نے دیا تمہیں میرے رسول نے دیا سبحال لا دو آیا تم کا ممکن بے شک چھ دیوبند بیٹھے تھے اب پانچ دروازے پر کھڑے ہو گئے ایک میرے پاس آ جو بڑا تھا بزرگ میں نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نازر آئے میں نے کہا جس طرح آپ حاضر حاضر ہیں دنیا میں کوئی نہیں آئے سبحان یا قیدی کی باتیں بتا رہا ہوں نماز بھی ہو جائے میں دیکھ رہا ہوں بے شک بے شک لیکن میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں ایمان سے کہہ رہا ہوں میں نے کہا جس کو تالے نالے سمجھتا ہے یہ بتا شیطان حاضر حاضر ہے حضرت عثمان ہے کہ نہیں کل کب آئے زین دو بیٹیاں اس لیے مسلمانوں پنچن نہ کا حقروص بن کرو سب تن اللہ عمر اللہ نے کہا تو نور تیرا سب نور کا بچہ بچہ نبی پاک متعارات پاک بیٹیاں پاک آل بیت پاک یہ پانچ تمش کیوں کو ایک بیٹی مانتی تو آپ کو حضرت عثمان غنی کو ایک بیٹی پاک آپ نے دیش وہ پردہ فرما گئی پھر آپ نے سبحان اللہ تو آپ کا لقب صحابہ نے رکھا دو نوروں کے گھر والا اب دست دیوبند کو شیعہ نے پہنچی دی اس نے یہی آپ کو کیا کہہ رہا تھا دو بیٹیاں پاک یہ صحابہ نے دیا رقم تمام کتوں میں آپ دنورین آپ کا لقب ہے دو نوروں کے گھر والا تو دیوبند نے نعرہ لگا دیا میں بیٹھا تھا میں نے کہا یار اس نے خوب آزاد کی اشیاء شی ہاں جی یہ تو مناظر اعظم ہے لیکن ولی کے بغیر کل خان میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا پاک نور ہے نور نہیں ہے بیٹھے تھے ویسے مر گئے آخر اللہ باتیں تو بہت ہیں بھائی عقیدے کی بہت ضرورت ہے حفیظ جلندری نے فرمایا مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈتے یہ بات بھی کر گیا ہوں فیتنے آئے بہت اور ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں ڈگتے حسابی پگا والوں سے میں آپ کو بچا رہا ہوں کیا بزرگ فرماتا ہے بندے حرامی سے اور کافر کی غلامی سے اور دعوت اسلامی سے یا رب العالمین معاف کر تو اس کی بدوچ نے تشریف کی ہے جو جنگلوں میں رہتے تھے وہ آفج نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں میں دریا کے کنٹے پر کھڑا تھا دیکھا ایک بچھو دوڑا رہا ہے بہت بڑا میں نے ایسا بچھو کبھی نہیں دیکھا اللہ اکبر دریا کی طرف آ رہا ہے میں کہتا ہوں اندھا ہے تو آ دریا کی طرف رہا ایک ادھر چپ چپ ہوئی دیکھو بڑا کچھ بیٹھا بچھو کچھے پر جا کر آنکھیں والا جیسا ویسے سوار ہو گیا اللہ کچھ نے اس کو دریا پار گور سے دوں گا دریا پار کرنے لگے اور میں جو ہے کشتی چھوڑ آگے گیا تو بچھو جنگل میں دور اندھے کے پیچھے میں بھی جا رہا ہوں سیدھا جا رہا ہے گیا تو ایک فقیر عبادت کر کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہے سب اس پر حملہ کر رہا ہے تو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا وہ اتنا था تھا اس نے سب کو کٹا سب اس کو کاٹا تو دونوں کاٹتے کاٹتے مر گئے اور اللہ کا فقیر آرام آہا, آہ, آہ, آہ, آہ, آہ, آہ, آہ. نعرہ نعرہ تکبیر یہاں نہیں روکا گوت سے سونا آگے فرمایا موت سے ڈرنا اور محافظ رکھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے مومن کا نہیں فرمایا ایک بادشاہ کافر تھا علیہ السلام آ گئے کون آپ نے فرمایا اسرائیل سلام آج کی مجھے سال کی مہلت ہے جو آپ نے فرمایا اس نے سو کمرہ بنوایا اور نچلے کمرے میں بیٹھ گیا ہر دروازے پر محافظ کھڑا کر دیا اور انہوں نے لکھا کہ ماؤسے ڈرنا اور محافظ لکھنا کافروں کا طریقہ ہے مومن کا بھی نہیں ہے ولی تو کہاں تو تین ایک ایک آدمی تلوار والا اس نے کھڑا کر دیا دروازے پر تو آپ آ گئے کون آپ نے فرمایا علیہ السلام مجھے کل کی مولت دو آپ نے فرمایا مولت ہے اس نے تین تین کھڑے کر دیے ان کو پتہ نہیں مارا جا کیا کیا تو آپ آ گئے کون نظر سنا مجھے کل کی مہلت دو آپ نے فرمایا مہلت نہیں ہے روک اب بتا لیا اب اس کو سمجھ لیا ہے کہ سمجھاؤں میں نے عام بات کی ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ محافظ رکھنے والے موت سے ڈرنے والے آئیں گے ارے یہ تو ولی تو ولی مومن نہیں ہو سکتا ہے تو ایسے جھوٹے جب تم سے بچوں اور ولی کی نشانی کرامت نہیں ہے اللہ دینا امن ہوا قانون <سجان> سابی پگیان کاپے تو کی کسی بیٹھا غلط نہیں گجو مت ہے بڑا مدرسہ ہے تمہارے درویش گئے قرآن اٹھانے <سجان> <سجان> <سجان> مسلمانوں قرآن گٹھن میں بند بھرا پڑا تھا غصہ اور ہم غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تیرہ سالہ مذہبی ہے دس سالہ مدنی سیاسی زندگی ہے یہ غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں غیر جمہوریت کا مطلب بندوں کا حکم بندوں کا اور سیاست کا مطلب اللہ رسول کا حکم بندوبست جس طرح علامہ اقبال نے کہا جدا ہو دین سے سیاست کا رائے جاتی ہے سلمانوں سبحان غیر سیاسی کہنا بہت بڑا قلعہ حسالت کا انکار ہر چیز کا انکار تو بس میں اتنا بتاتا ہوں اب گولڈ شریف والے ولی آئے نہیں سبحان بے جب ہم ان کی باتیں سن چکے ہیں ہم کہاں جائیں میں تو راستہ صحیح مل گیا میں نے بھی مریضوں کو صحیح رستہ میں نے مریضوں کو کہا کہ بزرگ بزرگوں کے کتوں سے اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں میں اپنے آپ کو ان کتوں سے بھی کم سمجھتا ہوں میں فقیر نہیں ہوں لوگوں نے مجھے بنایا لیکن میں نے تو ایسا کام بتایا ہے کاغذات سننے والا اگر تم کرتے رہے تو جو بزرگ تیس سال چلا کر کون کو ملتا تھا تو کو اس ادب سے مل سبحان اللہ امام کو عالم خراب ہے اس نے کہا تمہیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں اچھی باتیں کہتا ہے مایا بہیمان تمہیں تو موتی دیتا ہے سبحان اللہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ دنیا آخرات چل شادی امین امین امین امین دلی مراداں خیر جا پوریا آمین, امین, امین, امین بیماریاں دور فرما آمین چلو نماز ساہر ہو جب نماز جائے لیکن سواب جی سے نور تھی وے ٹیکڑا مانوں کے سواب یعنی پنجو منٹ پہلے سبحان اللہ اور یہ گل ہی اکیتا اکیتا ہو سکی میں